بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لِكُلِّ هُمَزَتِ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے اللہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یس وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا وما ادراك اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ نل مدم اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی اللہ کی کپڑوں جو دلوں تک پہنچے گی ان مدم سیا مدم موم وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے